وأشهد أن محمد نبد ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كذاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر اللوم لمهدساتها وكل مهدسة برع وكل برعة دلالة وكل دلالة في النار اللهم اصلي على محمد وعلى آل محمد قوا صللی تعالی ابراهیم و آل علی ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و آل علی محمد قوا اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم لقد كان لکم فی رسول الله اسوۃ حسنہ لمن کاند اللہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسحب وسلم ابی و امی اس سے غافل ہونا کسی مومن کے لیے لائق نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علی و امام الانبیاء ہے اور رہتی دنیا کے لیے ان کا اسوا رب ذلجلال والاکرام نے ایک ایسا نمونہ قرار دیا ہے کہ جس کی روشنی میں اپنی زندگی کے ڈھانچے کو درست کیے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اسی لیے فرمائے لقن لقوم کی رسول اللہ وسفت الحسرا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے کس کے لیے من کان یا اللہ کا دھیرا جو اللہ کو چاہتا ہے یعنی اللہ کی رضا چاہتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مغفرت چاہتا ہے جو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ کے آئینے کے اندر اپنی زندگی کے نوک پلک درست کرے اور پھر یار جو اللہ بل یوم بل آخر اور جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے کہ یہاں جیسی بھی گزر جائے ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے ہم سب کو کھڑے ہونا ہوگا وضا کر اللہ اور جو اللہ کو کثیر یاد کرتا ہے جو اللہ کو کثیر یاد کرنا چاہتا ہے یا اللہ کی یاد جس کے دل میں اکثر رہتی ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں شعور کے ساتھ داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ و وسلم کی اتباع کرنا ہوگی کیونکہ ببا ارفلہ میر رسول اللہ آب از نلّے کوئی بھی رسول جو مبوس کیا تو وہ اسی لیے مبوس ہوا ہے کہ اس کی عطاط کی جائے بزن اللہ, اللہ کے حکم سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی رب الجلال والاکرام کے حکم سے ہے کیونکہ وہ کوئی اپنا راستہ نہیں دیتے ہیں نہ انہوں نے دین متیم کے اندر کوئی بات اپنی طرف سے کم کی نہ زیادہ وَمَا عَنِ هُوَ إِلَّا يُوحَىٰ وہ جو بھی بولتے ہیں دین کے واسطے سے وہ اللہ کی وحی ہوتی وہ ان کی اپنی بات نہیں ہے اسی لیے فرمایا بھائی یوت اللہ جس نے اللہ کا بھائی یوتر رسول جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی فقد عطا اللہ اس نے ربض الجلال ولی اکرام کی فرما پرداری کی کیونکہ دونوں کا حکم ایک ہے اللہ ہی کا حکم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کے احتمام کو واضح کر کے بتانے کے لیے اور اس پر چل کر دکھانے کے لیے اس دنیا میں مبوس ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی میدان ایسا نہیں چھوڑا جس میں ہماری رہنمائی نہ کرتی ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان کی محبت کے بغیر ہو نہیں سکتی اور جو شخص ان کے رتبے سے واقف ہے اور جس قدر واقف ہے اسی قدر شدید وہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے اسی لیے فرمایا ان کم تم تو اگر تمہیں ربلال بل اکرام سے محبت کا دعوی ہے تو میری اتباع اور والدی ہی بننا سے اس وقت کوئی ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ میں के मैं اس کے والد اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو اللہ کے رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو اس و... ان کے عثمائے مبارکہ کو جاننے کے لیے کوشش یہ تو ایمان کا ایک ایسا تقاضہ ہے کہ وہ ایماندار کیسا ہے جسے یہ فکر نہیں ہے کہ وہ جسے اللہ نے ایمان کا نمونہ اور اسلام کے لیے رہنما قیامت تک مقرر کیا اس کا عمل اس معاملے میں کہتا تھا جو مجھے درپیش حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ صلاحت و سلام عیسیٰ عبن مریم علیہ الصلاط و جب نازل ہوں گے اور ان کے نزول پر ہمارا پکا عقیدہ ہے وہ ضرور بس نازل ہوں گے لجن ذیل یہ لفظ ہے صحیح بخاری اور مسلم کے ضرور بس ضرور تم میسا ابن مریم نازل ہوں گے اور جس وقت وہ نادر ہوں گے دمش کی مسجد میں تو اس وقت صبح کی نماز فجر کی نماز بالکل کھڑی ہونے والی ہوگی اور مہدی جو امام المسلمین ہیں آخر میں وہ قریب ہے کہ نماز کے لیے مصلح کا تشریف لے جائیں اور امامت کریں کہ عیسا علیہ سلاق و کا وبول ہو جائے گا وہ ان سے کہیں گے کہ اے نبی اللہ نماز کروائیے تو عیسیٰ علیہ سلاط والسلام جواب دیں گے امام و تم تمہارا امام تم میں سے ہے اور وہ نماز ان کے پیچھے پڑھیں گے اس کے بعد کی قیادت عیسیٰ علیہ صلاح السلام کے پاس ہی ہے گویات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ایک ایسی امامت ہے آخری جو کہ شامل ہے کامل ہے اور قیامت تک کے لیے اس میں کوئی چیز منسوخ ہونے والی نہیں ہے اور اس کا اجن بھی نازل ہوں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کی شریعت کے مطابق وہ زندگی گزاریں گے تو اس مختصر سے گزارشات کے بعد ہمیں یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان پر ایمان کا تقاضا کس حد تک پورا کیا ہے اور اس تقاضا کو پورا کرنے میں جو مشکلات پریشانیاں گمراہیاں غلط فہمیاں ساری ہوئی وہ کیا ہے اور جو پائی جاتی ہے اس میں سب سے بڑھ کر دو چیزیں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاق سے لوگوں کو روکا پہلے وہ لوگ ہیں جو مستقبرین ہیں جو کسی بچر کی قیادت کو قبول نہیں کرتے اپنے آپ کو کسی کے سامنے بالکل ایک امتی کی حیثیت سے بالکل بچھا دینا اور اس کے احکامات پر سر تسلیم بے چون چراغ خم کر لینا یہ ان کا تقبر انہیں اجازت نہیں دیتا ان کے اقوال کثرت سے قرآن میں موجود ہیں تمام اقوام نے اپنے انبیاء علی مسلاد وسلام پر یہی اعتراض کیا کہ ابشر اب میں یہ دونوں نا ایک بشر ہمیں رہنمائی کرے اور کبھی یہ کہا ماں ہاضا انشہرسل یہ تمہاری طرح کا بشر ہے یہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس نبوت کے ذریعے تم پر فضیلت حاصل کر لے تمہارا بادشاہ بن جائے تمہارا متا بن جائے یہ حکم دے اور تم پچھڑے چلے جاؤ اور یہ سب کا سردار ہے یہ سرداری بھولتا ہے ماض اللہ اسلبلّہ پھر عاؤ نے یہ کہا انحسا ہران یہ دونوں جادوگر ہے دو موسار ہارون علیہ صلاح السلام علیہ دان اینخری جا تریف المسل یہ چاہتے ہیں تمہیں نکال کر مصر کی زمین سے یہاں پر یہ خود چودری ہو جائے وہاں آزم ناختہ اللہ تو وہ لوگ جو آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اسلام کو اپنا دین کہتے ہیں اس کے بعد وہ زندگی کے مہم مسائل میں بڑے بڑے مسائل جو کہ انسان کے اجتماع سے تعلق رکھتے ہیں یا فرد کی زندگی میں جو بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ انسان روزگار کیا اختیار کرے گا انسان زندگی کا وطیرہ دوستی اور دشمنی کے طور پر کیا اختیار کرے کن لوگوں کے ساتھ اپنی دوستی قائم کر لے کن کے ساتھ دشمنی قائم کر لے کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو دوست اور دشمن سے خالی ہو اور دوست وہ انہیں بناتا ہے جن سے اسے اپنی زندگی کے اندر تحفظ مفادات اور خوشیاں نظر آتی ہیں اور دشمن ان کو بناتا ہے جو اس کی زندگی کے بھی دشمن ہیں تو یہ مہم پالیسیز ہے یہ بڑے بڑے کام ہے اسی طرح ملکی سطح پر ملکی سالمیت کے لیے ملکی معیشت کے لیے اور ملکی ترقی کے لیے فل اور جنگ کے لیے ملکی کی سطح پر اور ملکی اقتدار کے لیے یہ سب اتنے بڑے بڑے کام ہیں کہ یہاں پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو خیر بات کہہ دیتا ہے اور وہ قیادت لیتا یورپ سے وہ قیادت لیتا ہے مخلوق سے اور مخلوق کے گھڑے ہوئے طریقوں پر چل کے وہ فلاح کا دعویٰ کرتا ہے جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام برحق امام الانبیاء اللہ کا آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے تمام میدانوں میں آخری نمونہ کامل اور شامل نمونہ نجات جس کے راستے میں اور اس کے علاوہ نجات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دو بہت پانی پلانے میں پھر وہ اس نجات کے راستے کو کیوں چھوڑتا ہے اس کا یقین نہیں ہے فلاں ربی کا لا یو تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے حتہ یو حق کی منہ کا فی مار شارا بھائی نہ ہوں نبی محمد صلی اللہ علیہ و وسلم شاہ جہ یعنی آپس کے مشاجرات جب تک وہ آپس کے تمام تنازعات میں تمام جھبروں میں اور تمام متنازع باتوں میں یہ کریں کہ وہ کریں حتہ یہ حق کی منہ کا فیم آج شاہجہرہ اپنے تمام تنازعات میں وہ ملک کی سطح کے ہوں وہ فرد کی سطح کے ہوں وہ قوموں کے درمیان ہو وہ افراد کے درمیان ہو کیسے بھی ہو چھوٹے ہو یا بڑے ہو تمام معاملات میں تجھے حاکم نہ مان لے ہتائی منہ کا سیما شہ جا بئی نہ دل کی طرف جھانک کر دیکھے تو سینے میں تیرے فیصلے کے اوپر کت کوئی تنگی نہ ہو کوئی کسک نہ ہو دل سے اور دماغ سے شعور سے اور پورے اپنے ادراک سے تیری اتاس کو قبول کرتے ہوئے تسلیم خم کرے جو تم نے لکشا پیش کر دے اس کے بغیر فلا رب تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے رب دلال وام کو بھلا قسم اٹھانے کی کیا ضرورت تھی تاقیب مزید کے لیے وہ بات کتنی بوجھ ہوگی کس قدر اہم ہوگی کس قدر زیادہ کام کھول کر اور دل سے بصیرت کے ساتھ توجہ کرتے ہوئے سننے کے قابل ہوگی جس بات میں رحمان بات بیان کرنے سے پہلے قسم اٹھائے فلاح و ربی کا لا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ہمہ گیر ہے وہ امامت صرف نماز روزہ زکات طلاق اور مسجد میں نہیں ہے وہ امامت پوری اسٹیٹ میں بھی ہے پوری ریاست میں ہے پوری دنیا کے لیے ہے کوئی انسان ان کی امامت کی دعوت سے کسی صورت بھی خالی نہیں ہے اسی لیے امت دعوت اور امت اجابت یہ علماء نے فرق کیا کہ جو لوگ مان گئے ان کو جیسے ہم ہیں الحمدللہ ہم امت اجابت ہیں ہم نے تسلیم کی ان کی دعوت اور جو نہیں مانتے وہ بھی امت دعوت ہے کیونکہ آج ایک ہی نبی اور رسول ہے ساری دنیا کے لیے تو وہ لوگ جو جمہوریت کا تقدس بحال کرنا چاہتے ہیں میسا کے جمہوریت کو روتے ہیں پوجی جانے والی قبروں سے اپنے ضرورت نکالتے ڈھول بجاتے وہ ناچتے ہوئے چیف جسٹس کی بحالی چاہتے ہیں وہ چیف جسٹس جس کے ہاں کبھی انصاف ہو ہی نہیں سکتا ہے مومن کے لیے کیونکہ اس کا قانون وہ قانون ہے جو اسمبلی کی اکثریت نے پاس کیا ہے ان کا الہ اکثریت ہے اکثریت اگر کسی ضابطے کو قانون بننے کے لیے ووٹ ڈال دے دو کوٹا تین حصہ اکثریت اسے نہ قرآن ضابطہ بننے سے روک سکتا ہے نہ اسے سنت روک سکتی ہے نہ اجماع امت روک سکتا ہے اور جس قانون کے لیے اکثریت جمع نہ ہو تو وہ آج تک اسلام قانون بنا نہیں ہے ظاہر ہے کہ اگر سواس میں لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق قانون چلانے کی اجازت دی گئی ہے تو باقی ملک میں نہیں ہے نہ پھر یہ تو خود مان لیا تو اس اعتبار سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شریف بغاوت ہے یا لا تقدموا ان اے ایمان والوں اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نبڑو ان کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہو اور اللہ سے ڈرو اللہ سننے والا اور جاننے والا پھر مالک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو لا تر فارو اف وا کا تم فو کا جرو بنکرو کہ اے ایمان والو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان کی بات پر بات چڑھا کر بھی نہ بولو اور ان کی آواز سے اپنی آواز بھی بلند نہ کرو وہ نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم نے محسوس کیا کہ قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ رس بخاری کی روایت ہے نماز میں حاضری نہیں دے رہے اور صحابہ کے اندر رضوان اللہ علیہ مجمعی نماز میں حاضر نہ ہونا یہ تو ایک بہت بڑی بات تھی یہ تو ممکن نہیں تھا کہ وہ نماز میں حاضری نہ دے اللہ کے نبی نے کہا میں قیس کو غائب پاتا ہوں کدھر ایک صحابی نے کہا میں ان کی خبر لاتا ہوں گھر میں گئے قیس سر جھکائے ہوئے بہت ہی غمگین حالت میں بیٹھے پوچھا قیس کیا حال ہے رضی اللہ کہا بس برا حال ہے قیس کی آواز اللہ کے رسول کی آواز سے بلند ہوتی تھی قیس کے سارے امال برباد ہو گئے ہیں آ کر خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیس کہ کو کہہ دو کہ اس کے اعمال برباد نہیں ہوئے اور انہوں نے کہا تھا میں جہنمی ہو گیا میس کو خوشخبری سنا دو کہ میں جنتی ہے صحابہ کہتے ہیں صرف رضوان اللہ علیہ ہم کیش کو چلتے ہوئے زمین پر دیکھتے تو ہم کہتے ہیں یہ جنتی انسان ہے تو جب جس کی آواز سے آواز بلند کرنے والا اور اس کی بات پر بات چڑھانے والا اپنے تمام نیک اعمال اور خیر اور خوبیوں سے تہیدت ہو سکتا ہے محروم ہو سکتا ہے اس کے احکامات اور شریعت کے ہوتے ہوئے کفار کی شریعت کو چلانے والا اور اسمبلی میں پاس ہونے والے دین کو جو دین غیر اسلام ہے اس کو لوگوں پر زبردستی ٹھوکنے والا وہ لوگ جو کئی سو سال تک جب تک اسلام کے اندر آپ یہ جانتے ہیں کہ فرما روائی کم از کم کسی اعتبار سے بنیادی طور پر اللہ کے دین کے پاس تھی مرجع جس کی طرف حکم لوٹائے جاتے تھے وہ اللہ کا دین تھا حکام سلاطین کرپٹ ہو چکے تھے بہت ہی بدیانتی کرتے تھے سب بے انصافیاں تھی مگر یہ کسی کی جرات نہ تھی کہ وہ اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو بدل دے وہ زکوٰۃ کی شہ کو بدل دے وہ زکوٰۃ جمع کرنا چھوڑ دے وہ کفار سے جہاد نہ کرے وہ مسلمین کی تعلیم قرآن و سنت کے نصاب کے مطابق مقرر نہ کرے وہ نماز کا نظام قائم نہ کرے وہ لوگوں کے اندر فیصلے قرآن و سنت کے مطابق علماء کے ذریعے نہ کروائے یہ کسی بادشاہ کی جرات نہ تھی اگر وہ بدیاں کرتا تو اس قسم کی بدیاں ہو سکتی کہ بادشاہ کے رشتہ دار نے بدکاری کر لی تو اس نے سب گواہوں کو پیغام بھیج دیا کہ جو کوئی گواہی دے گا میں ٹانگے توڑوا دوں گا یہ بدیاں یہ کسی کی جرات نہ تھی کہ وہاں پر رجم کی سزا کو بدل کر چھ مہینے کی قید کر دے یہ تو ناممکن تھا سوچنا بھی نہ حتہ کے تاطار کا حملہ ہوا تاطار پھر مسلمان ہوئے اور تاطار نے پہلی دفعہ یہ بدا اور یہ شرک جاری کیا کہ انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا اور قانون بھی چنگیز کا بنایا ہوا یا تھا جاری رہا تھا وہ چنگیز نے مختلف شریعتوں کو ملا کر قانون بنایا تھا وہ گویا کہ ان کے بادشاہ کا قانون تھا آج اسی طرح اکثریت کا پاس کردہ قانون چل رہا ہے اور جمہوریت کے میساج کے لیے جمہوریت کی باراتری کے لیے اس چیف جسٹس کی بحالی کے لیے جو کبھی انصاف دے نہیں سکتا کیونکہ جس قانون کا اس نے حلف اٹھایا ہے اس قانون کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے قانون کے موافق ہو وہ خالف ہو موافق ہو بیسوں دفعہ فیصلے موافق ہوتے ہیں بیسوں دفعہ مخالف ہوتے جج کو اگر جا کر آپ قرآن اور سنت کے ذریعے اپنا حق وصول کرنے کی دلیل دینا شروع کر دو تو وہ اگر کوئی نمازی آدمی ہے تو وہ کہے گا کہ جناب بزرگ صاحب یا بیٹا میں قرآن اور رزید کو تم سے زیادہ مانتا ہوں یہ اپنی جگہ ہے مگر بیٹا یہ وقت کا قانون نہیں ہے تم بھی سڑکوں پر نکلو میں بھی نکلتا ہوں اسے قانون بنواتے جن کا قانون قرآن و سنت وقت میں نہیں ہے ان پر اللہ کا قانون ان قریب نافذ ہونے والا ہے جب انہیں فرشتے نظر آئیں گے اور مار مار کر ان کی لوہے نکالیں گے کئی فائدہ تب فتح ہوں المدائے کا وہ کیسا منظر ہوتا ہے جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں ان کے چہروں پر ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے آخری جن ستوں نکالو اپنی روحیں ان یوں مت نہ اذابل ہوں آج تمہیں گرمی کا عذاب چکھنا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ریاست میں بھی ہے اور گھر میں بھی ہے ان کی قیادت مسجد میں بھی ہے اور میدان جنگ میں بھی ہے ان کی قیادت دوشمی میں بھی ہے اور دشمنی میں بھی ہے کبھی بھی کوئی میدان ایسا نہیں ہے جو محمد کی قیادت سے خالی ہو صلی اللہ علیہ و علی یہی اس کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے یہی ان پر ایمان کا تقاضا ہے صل اللہ صلی اللہ علیہ و علی وسلم خدا ابھی واہ تبھی تو کفار کو یہ ضرورت ہوئی جبکہ کلمہ پڑھنے والوں نے یہ حشر کیا اپنے دین کا تو انہیں یہ ضرورت ہوئی کہ محمد کے کارٹون بنانے لگے صلی اللہ علیہ و وسلم پڑا جو کبھی ابن فرماتے ہیں شام کے اندر مجاہدین جہاد کے اندر کہتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ کہتے تھا رابیوں نے ہمیں بتایا کہ کوئی کلا جو ہے ہم سے پتہ ہی نہ ہوتا اس کے مشکل پیش آتی محافرہ میں کہ ہم گویا مایوسی کا وہم جو ہے شیطان ہمیں تاریخ کرنا شروع کر دیتا کہ یہ کلا فتح نہیں ہوگا یک کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستعفی کرتے اس کے ساتھ ہمارا خون تو کھول اٹھتا مگر ہم اسے خوشخبری گزرتے وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا اللہ کبھی اپنے رسول کا انتقام نہ لے ایسا تاریخ میں نہیں ہوا اب انتقام کا وقت قریب ہے کفار پٹنے والے ہیں امریکہ کے آخری سانس سے جھاگ نکل رہی ہے اس حال میں بھی افسوس ہے کہ ہم ہیں کہ ہمیں تاغوت کی پہچان نہیں ہے تابوت کون ہے معاوبی رمند نندا وہ ہوا راض جو اللہ کے علاوہ عبادت کیا جائے اور اس پر راضی ہو عبادت کیا ہے کیا ایک مسلمان جج جس وقت گواہی لیتا ہے تو یہ عبادت ہے ہاں دوا ہی لینا بھی عبادت ہے وہ حد نافذ کرتا ہے تو یہ عبادت ہے حد نافذ کرنا بھی عبادت ہے حد نافذ کرنے والا جلال عابد ہے ہاں یہ بھی عابد ہے وہ عورت یا مرد جس پر حد جاری ہوئی وہ بھی عبادت کر رہا ہے ہاں وہ بھی عبادت کر رہا ہے اللہ کے قانون کے سامنے سر جھکایا اور سزا کو بھگت رہا ہے حتیہ کہ موت بھی بے شک واقع ہو جائے کیا یہ بادشاہ بھی عبادت گزار ہے جو ہے سارا کچھ کروا رہا ہے یہ تو امام ہے اللہ کے عبادت گزار بندوں کا اور جو شیطان کا قانون چلا رہا ہے وہ کس کی عبادت کر رہا ہے چاہیے کہ اتنی پہچان ہو کہ لوگ ان حکام کو پہچانے ان ججوں کو پہچانے ان ایڈوکیٹ اور وکیلوں کو پہچانے اور ان فوجیوں کو پہچانے جو مسلمانوں کو مارتے اور کپار کے ساتھ مل کر کوئی ان کو لڑکی کا رشتہ نہ دے کوئی ان کو عزت نہ دے یہاں تک کہ یہ سوچیں اس لیے نہیں کہ انہیں ضریل کرنا مقصود ہے واللہ نہ کسی کو ضرور کرنا قطعا جائز نہیں سمجھتا اسلام تو حسن اخلاق سکھاتا ہے اس لیے کہ جب ہمارے بھائی کلمہ پڑھتے ہیں یہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں یہ ہمارے بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آخری رسالت کے قائل ہیں اور یہ جس طریقے پر چل رہے ہیں وہ کفار کا طریقہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا اور وہ الٹ ہو رہا ہے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے فلاں رب بھی انہیں بتانا ان کے ساتھ ہمدردی شاید کہ وہ توبہ کرے ان سے روس جانا اس بات پر یہ ہمدردی ہے کہ شاید وہ توبہ کرے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ یہ مسئلہ عام کر دیا جائے کیا خوب کہا کرتے تھے ہمارے ایک عالم سرحد کے اندر وہ کہتے ہیں لوگوں لڑتے ہو فکا ہمبلی میں فکا شافی میں فکا مالکی میں فکا ہنفی میں تم آپس میں جھگڑا کرتے ہو یہ تمہارے ملک پر کس شختی کا چل رہا ہے یہ تو بتاؤ یہ کس کا فکا ہے یہ کفر کا فکا ہے یہ اکثریت کا بچ ہے جس کی پوجا ہو رہی یہ جمہوریت اکثریت ہے اس کو بلند کرنے کے لیے رب جلال والاکرام کے احتمامات جو ہے اس کو نیچا دکھانا پڑتا ہے ان جگہوں پر حاضری دے کر چادرے چڑھا کر نظروں نے اللہ کی کرنی پڑتی ہے تاکہ لوگ راضی ہو جائیں ایک تو پہلا یہ متقبرین کا معاملہ ہے ان میں یہ سب متقبرین شامل ہیں اور جو لوگ اس مصیبت میں پھنسے ہوئے وہ توبہ کریں وہ توبہ کرے دیں ان سب راستوں کو چھوڑ دیں ان سب محکموں کو کیا ملک چلنا بند ہو جائے گا نہیں اللہ سب چیزوں کا حافظ ہے اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ میرے لیے تم جدا ہو جاؤ اور کٹ جاؤ میں تمہارا محافظ ہو جاؤں گا میں یہ توکل اللہ جو کوئی اللہ پر توکل کر بیٹھے بھروسہ تو ہوا حسبو تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے یہ سیرت کا اہم ترین پہلو دوسری رکاوٹ دوسری گمراہی دوسری مصیبت وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانا گیا بلکہ انہیں غیر مخلوق مانتے ہوئے رب الجلال ملک رام کے نور میں نور میں نور اللہ مانتے ہوئے بشر کے ساتھ ان کا رشتہ توڑ دیا گیا اب اطاط کیسے ہوگی اطاط تو اس کی کی جاتی ہے جو ہماری طرح کا وہ انسان ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ماناس پورا پن اسرائیل ہے وما الناس لوگوں کو ہدایت کے آ جانے کے بعد ایمان لانے سے صرف ایک چیز نے روکا الا ایک چیز ان کا لوگوں نے کہا اباس اللہ بشر الرسول اللہ نے ایک بشر کو رسول بنایا یہ یعنی نہیں ہم مان سکتے مثلا مالک فرماتا ہے اگر زمین پر فرشتوں کی آبادیاں ہوتی تو ہم فرشتہ نبی بنا کر بھیجتے اگر میں موٹر سائیکل پر بیٹھ جاؤں اور سائیکل والے کو کہوں کہ تمہیں دوڑانی نہیں آتی دیکھو میں کتنا تیز دوڑتا ہوں یہ بے انصافی نہیں ہے کوئی سائیکل تیز چلائے گا تو پھر سائیکل والا اس کی نقل کرے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم فخر انسانیت ہے ہمیں اس سے زیادہ خوشی کسی بات کی نہیں اس سے زیادہ فخر کسی بات کا نہیں اس سے زیادہ ہمارے واسطے خوشخبری اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ ہم میں سے سن انسان ہے اور ایسا انسان کہ جس سے جیسا کوئی نہیں وہ اتنا بلند مرتبہ دیا گیا کہ گی. شاہ اکبر ہے روزِ معاشر وہی ہوگا کہ وہ کل کے دن میں پچاس ہزار سال دن کے جب پچاس سال ہزار سال کا دن ہوگا اور لوگ سخت مصیبت میں ہوں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزادی اور زاری کرتے ہوئے اب اپنے مالک کے ارتھ کے نیچے فج گرز ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ جو محامد سکھائے گا دعائیں وہ پڑھیں گے یہاں تک کہ ربض الجلال والاکرام کا غصہ جو ہے رحمت میں بدل جائے گا کیونکہ اس دن ہر نبی اور رسول یہ کہتا ہے جب سفارش کے لیے لوگ جاتے بخاری اور مسلم کی حدیثیں سے علیہ سب لوگ پہلے آدم سے لے کر علیہ سلاط اسلام عیسیٰ علیہ سلاط اسلام تک گئے کہ آج کا دن بڑا دکھ کا دن ہے ہمیں آسانی دلوائی ہر نبی نے یہ کہا کہ اللہ جتنا آج غضبناک ہے اتنا غضبناک کبھی نہ ہوا اور نہ کبھی ہوگا اور ہر ایک نے اپنی کوئی خطا یاد اس سوائے عیسی نے مریم کیا علیہ السلات و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تمہیں آنا لاحا میں ہوں اس کے لیے اور میں کروں گا تمہاری چھپا رب کے ارچ کے نیچے سجدہ ریز ہوئے دیر تک دعائیں پڑھتے رہیں گے وہ دعائیں جو اس سے پہلے اللہ نے کسی کو نہیں سکھائی وہ سکھائے گا یہاں تک کہ مالک کا غصہ رحمت میں بدل جائے گا اور مالک کہے گا ارفا رحمد محمد اپنا سر اٹھاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سل مانگو تو عطا دیے جاؤ گے اور پہلے اسے پُل کہ تو تو سنا جائے گا سل مان تو عطا دیا جائے گا اور پھر اللہ کہے گا عشف شفات کر تو شفا تیری شفات قبول کی جائے گی پھر یہود دلی حد میرے لیے حد مقرر کی جائے گی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس کے لیے سفارش کر جس نے اللہ کے ساتھ شریک کبھی نہیں پھیرایا تو وہ لوگ کیا عقیدت میں ان کو بشر ماننا ان کے لیے توہین سمجھا اور کہا وہ بشر نہیں ہے نور امن نور اللہ رشتہ توڑ دیا اطاط کا رشتہ توڑ دیا جب وہ نور ہے اور ساری کائنات تو نہیں کہ نور سے پیدا بن فرق ہوئی ہے جو اس کا عقیدہ بحادر البجد والوں کا پھر یہ سارا کچھ کیا ہے خالق اور مخلوق کا فرق مٹ گیا جنت اور جہنم کا فرق مٹ گیا ساری حقیقتیں بدل گئیں گئی بکالمال حاضر رسول یہ عقل التام کہنے لگے یہ کہ ایسا رسول ہے کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی چلتا ہے کیوں نہیں اس کے ساتھ فرشتہ نازل ہوا یقونہ <نَذِيرًا> وہ اس کے ساتھ گواہی دیا کرتا اور ڈراتا لوگوں کو اہی کند <كَمْج> یا خزانہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اتار دیتا اور اس کو دے دیتا بہت خزانے یہ پھرتا اور لہو جن یا اس کے اپنے باغات ہوتے اس کے ساتھ جنتیں ہوتی یہ عقل عمندا یہ اس سے کھاتا یہ تو اپنی روزی کمانے کا بندوبست کرتا ہے. بازاروں میں جاتا ہے کھانا کھانے کا محتاج ہے ایسا ہم نبی نہیں مانا کرتے جب کبھی بھی بشر مانا تو نبی نہ مانا پتھر مارے اور جب نبی مانا تو بشر نہ رہنے دیا رشتہ توڑ دیا عطاق کا یہ دو گمراہ کو نقیدے ہیں جنہوں نے اتاش کا رشتہ محمد رسول اللہ سے توڑا صلی اللہ علیہ وآلہ. ایک پہلا وہ گمراہ گروہ ہے جو یہ کہتے ہیں ہم اکیسویں صدی سے گزر رہے ہیں اس وقت خلافت راشدہ کا نظام نا قابل امن ہے اور وہ لوگ جو اپنے خود اپنے ہاں اپنی نام نہاد عدالتوں میں یہ طے کر پاتے ہیں کہ پاکستان میں جو سوچ چل رہا ہے یہ عین الربا ہے وہی ربا ہے جس کو قرآن حرام قرار دیتا ہے پھر اس کے خلاف ایک ریٹ ہوتی ہے سپریم کورٹ میں سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے رفیظ الجلاد الی اکرام کے دین کے ساتھ ایک نیا استحدہ شروع ہوا کوڑے مارنے کی کوئی ڈرامہ یا کوئی اس قسم کی تصویر بنا لیے کسی جی عورت کو کوڑے مارے جا رہے ہیں بل مارے بھی گئے حالانکہ وہ لوگ جنہوں نے جن پر کہا جاتا ہے کہ کوڑے مارے وہ سب انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے ہرگز یہ واقعہ نہیں کیا نہ ہمیں معلوم ہے یہ واقعہ دھڑا گیا اور آج فلمی دنیا تو بہت زیادہ قوی ہے سب کچھ کیا جا سکتا ہے تو جگہ جگہ بدنامیاں شروع کی ہیں اللہ کرے اور بدنامی کرے تاکہ ان کی حیثیت ظاہر ہو جائے کہ یہ شریعت کے دشمن ہیں خود انہوں نے آخری صدیقی کے ساتھ کیا کیا کیا اس پر بھی کبھی کسی ترک آیا ابو غریب میں مسلمان عورتوں مردوں اور بچوں کے ساتھ کیا اس پر ترک آیا کل جو ڈرون حملہ ہوا پرسو ہوا اس سے پہلے ہوا اور آج ہوا ہوگا روز ہوتے ہیں اس میں جو بچے مرتے ہیں ان کو بھی کبھی کسی نے دکھایا وہ عورتیں جو بیوہ ہوتی ہیں ان کو بھی کبھی کسی نے دکھایا وہ مرد جو افاہج ہو کر باقی زندگی ساری کی ساری دست نگے ہو کر گزارتے ان کے بھی کبھی کسی نے تعداد ہمیں بتائی وہ جو اسلام آباد میں بغیر کسی جرم کے بے پردہ والی با عورتیں اور بچیاں بھی مار دی گئی جن کی ہڈیاں شاید نالے سے اب تک بھی مل جائیں ان کا بھی کبھی کسی نے ذکر کیا یہ سب اسلام دشمنی اور اللہ تبارک و پتعال کے دین کا خوف ہے کیونکہ اب کو چڑھا چلا آتا ہے اب اس نے نافذ ہو کر رہتا ہے انشاءاللہ یہ ایک ایسی خبر ہے کہ صورت کے سلوک کننے نمودار ہو چکی ہے اور یہ ظالم یہ سب کے سب اب بہل رہے ہیں اور یہ سب ان کے خوف کا نتیجہ ہے کہ یہ باتیں کرتے تو بس میں اس سے زیادہ مزید کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا یہی اختتام میں کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہے کہ وما ولا من کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ جس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کسی کام میں فیصلہ کر دے تو اسے اپنے کام میں اختیار تک بھی باقی رہے اختیار بھی باقی نہیں جائے کہ وہ کام کے اندر سوچے اس کا اختیار نہیں اگر وہ مومن ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بے اختیار کرنا اللہ کے سامنے غیر مشروط اطاط کرنا اسی کا نام اسلام ہے اور اگر اطاط اس سے مشروط ہو کہ اے اللہ اگر اکثریت تیرے ساتھ جمع ہو گئی ووٹوں کی تو تیرا چلے گا قانون اور اگر اکثریت نہ جمع ہو گئی تو اللہ ہمیں بڑا افسوس ہے آئندہ پانچ سال میں پوری کوشش کریں گے کہ تیرے لیے لوگ اکثریت والے کٹھے ہو جائے تو پھر بھائی اکثریت کی وجہ سے اسلام آیا نا اللہ کے اوپر ایمان کی وجہ سے تو نہ آیا ساری دنیا اور ایک ہزار جیسے نو سو ننانوے اسلام کے دشمن ہو جائے ہم پھر بھی اسلام کی گواہی دینے کا حکم دیے گئے ہیں اور ایسا ہی ہوا ہے تاریخ اس پر شاہد ہے ہمیں کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں شاہید اللہ اللہ نے خود گواہی دے دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں کیا اس سے بڑھ کر وہ گواہ سکتا ہے ہمارے لیے شہیدا اور اللہ کی گواہی سب گواہیوں سے بڑھ کر ہمارے لیے کافی اللہ تبارک و تعالی مجھے پہلے سنے بیٹھے حق بات پر ایمان لانے اس پر جم جانے اور اسی پر زندہ رہنے کی توفیق کا فرمائے کہ میری موت اور آپ کی موت اسی حال پر ہو کہ اللہ ہم سے راضی رحمہ اللہ سے راضی اسلامی جمہوریت سے کیا مراد ہے وزاد فتمائے جب علماء کسی گمراہی کے اندر کوئی تعمیل کر کے شریک ہو جاتے بعض علماء حق کا غلط فہمی کا شکار ہو جاتے اور بعض جو ہے اپنی دنیا بنانے کے لیے شریک ہو جاتے ہیں بعض زیادہ اکثریت کو راضی کرنے کے لیے شریک ہو جاتے ہیں تو وہ کوئی بھی گمراہی ہو اس پر اسلامی کا لیبل لگ جاتا ہے وہ جمہوریت ہو سوشلزم ہو کوئی اور ازم ہو اگر علماء شریک نہ ہو جیسے وہ کبھی غام کے ساتھ شریک نہ ہوئے کبھی وہ سر سید کے ساتھ شریک نہ ہوئے کبھی پرویز کے ساتھ شریک نہ ہوئے الحمدللہ ان پر اسلام کا لیبل نہ لگ سکا اور کے شریک ہونے سے یہ اسلام کا لیبل لگا ہے ورنہ جمہوریت ایک درامت شدہ فکر ہے اسلام کے ساتھ اس کا یہی رشتہ ہے کہ اسلام اس کا الٹ ہے اور یہ اسلام کا الٹ ہے اس میں اکثریت کی بنیاد پر سارے فیصلے ہوتے ہیں اور اکثریت کا راج ہوتا ہے اسی لیے خوب کہا انہوں نے حق اور میں سمجھتا ہوں ان کو ساتھ گو تو ہے وہ کہتے ہیں ہمارا دین اسلام ہے ہماری سیاست جو ہے وہ جمہوریت ہے اور عوام طاقت کا سر چشمہ ہے اور سوشلزم پتہ نے کیا ہمارا سیاست ہے بس وہ صاف بات کو کرتے اگرچہ یہ دھوکہ ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے ہم ایسے چس کے دین کو اسلام نہیں مانتے اور اس سے ہی آپ سمجھ لیجئے کہ اس جمہوریت کے پاکستان میں بلند ہونے پر امریکہ کو بھی خوشی ہوئی جس چیز کے کامیاب ہونے پر امریکہ بھی مبارکباد دیتا ہے اور امریکہ کا بھی وہی دین ہے یقین ان وہ اسلام نہیں ہو سکتا کہ اسلام کے دشمنوں کا بھی وہی دین ہو اور دوستوں کا بھی وہی دین ہو یہ کیسا دین ہے جو سب کے لیے اتنا معذف ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں واضح کمان کر دی پاکستان تو وہ کر دیا جو دنیا میں کبھی نہیں ہوا اپنے ایمان کی قربانی کر دی کسی مجبوری کے تحت کاٹنا یہ مسائل ہے سیکھی احکام کام ہے بہت ہے ان سے پوچھیے اب میں نے جو موضوع آپ کے سامنے رکھا ہے یہ کوئی معمولی موضوع نہیں ہے یہ بڑا اہم موضوع ہے علماء سرحد نے پانچ علماء نے فتوی دیے وفاق المدارس کے سارے علماء نے احناف کے سب مفتیوں نے مولو عبدالعزیز صاحب نے ستر علماء نے پانچ سو نے اس کی تعریف کی کہ جو مسلمان فوجی امریکہ کی حمایت میں مسلمانوں کے ساتھ لڑے ہیں ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کا جنازہ بھی کوئی نہ پڑے عالم نہ پڑھائے اور کوئی عوام شریک نہ ہو اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں ان کے کان پر جوں نہیں دیں گی تو جب اتنے مہم مسائل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت سے ہمیں محروم کر رہے ہیں اور اسلام سے نکال رہے ہیں لوگ توجہ نہیں کرتے تو یہ مسائل بتانے کے لیے علماء موجود ہیں ان سے پوچھ لیجئے یہ بات کیجیے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ بڑی مہم بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کے حکم سے کہا کل یا الجحل کا یہ کون تھے یہ کوئی ہوائی مخلوق تھی پھر اوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صرف زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر جہاد کی اقین کے ساتھ جو کلمہ توحید پڑھتے تھے جن کی تربیت کسی آج کے عالم نے نہیں کی تھی صحابہ نے کی تھی رضوان الزارم نے ان کی نماز ہم کتنی بھی دعویٰ کریں نا ہماری نماز سنت کے مطابق ہے کئی خامیاں ہوں گی انہوں نے صحابہ سے نماز سیکھی تھی روزہ ان سے سیکھا تھا سارا اسلام ان سے سیکھا تھا اور نبی علیہ سلاط والسلام نے ان کے بارے میں خبر کے بارے میں تھا بہر مانیے زکات نے صرف زکوات کا انکار کیا تھا کہ ہم سٹیٹ کو نہیں دیں گے ریاست کو زکات نہیں دیں گے یوں ریاست کا ایک سکون گرانا چاہا اب بکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد اور قتال کیا مرتد انہیں سمجھتے ہوئے ان کی عورتوں کو لوڈیاں بنایا ان کے مردوں کو غلام بنایا ان کے مال کو مال غنیمت قرار دیا اور ان کا خون بہایا ابو عبید کاسم بن سلدام جو ایک سو چپن ہجری سے دو سو چوبیس ہجری کے بہت بڑے امام ہیں اہل سنت کا ان کا رسالہ کتاب المان موجود ہے اور اس کی شخص اور بلکہ اس کا تعلیق ہے شخل بانی علی محمود کی بہت بڑے محقق کی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسالہ انہی کا ہے ان سے جا کے پوچھ لیجئے اپنے پیمیرے سے پوچھ لیجیے پرانی تاریخ پڑھ لیجئے کہ بکر صدیق نے صرف زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر کتاب کیا اور ان سے کہا کہ میں وہ ایک بھیڑ کا بچہ بھی لے کر چھوڑوں گا جو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے وکاست میں جو واجب الادا ہے اور آج پورے کا پورا نظام ہی جو پلٹ کر رکھ دے اور کفار کے نظام کو نافذ کر دے یہ اس کے مقابلے میں کیسا عمل ہے اگر وہ اس سے مرتب ہو گئے تھے تو یہ اس کا کیا حال ہوگا قرآن رسول کی بات میں سیاست کو گسیٹنا لازمی جو کہتا ہے قرآن و سنت کی بات میں سیاست کو گسیٹنا لازمی ہے یہ گویا کہتا ہے کہ قرآن و سنت سیاست کے اندر کوئی رہنمائی نہیں رکھتا یہ جھوٹ بولتا ہے قرآن و سنت سیاست اور غیر سیاست دونوں میں ہمارا رہنما ہے اور بخاری اور مسلم کی یا صرف بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ بنو اسرائیل کے جو امبیات ہیں کانا یسوس امبیام ان کی سیاست ان کے امبیات کیا کرتے تھے میدان سیاست ہو میدان کتاب ہو میدان زندگی کوئی بھی ہو معیشت ہو معاش ہو تہذیب ہو تمدن ہو ہر میدان کے اندر گھر کی چار دیواری ہو میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا و ابی و امید حتیٰ کہ استنجا کرنے کے طریقے تک ہمارے ہیں